نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذجر أو أنثى وهو مؤمن فلنحجينه حياة طيبة ولنجزينهم أدرهم بيحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي جل من جواليه واصفاده صلى الله عليه وسلم صلاته وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله فالصلاه والسلام عليك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمد و سراد کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی اس وقت جو آئے مقدسات میں نے خلاوت کی ہے مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے من عمل جس نے اچھے کام کیے خواہ و مرد ہو یا عورت و ممن اور وہ ہو مسلمان فلنخ یہ نحوحیاتیبہ تو ہم اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے والا نج دینا ہوں اور ہم ضرور بے ضرور اجر دیں گے بےآسانی ماکان عمل اس کے اچھے اعمال کا عیسائی مبارکہ میں اللہ تبارک وطالعہ نے بہت ہی اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بیان کرنا ہے یہ دنیا جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اور اس دنیا میں ہر شخص جس طرح کی زندگی گزار رہا ہے اور ہر شخص کی جس طریقے پر زندگی گزر رہی ہے وہ بھی معلوم ہے اور وہ بھی جو ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں ہر شخص کی زندگی جس طرح سے بھی گزر رہی ہو وہ ہم سب پر واضح ہم سب کے مشاہدے میں ہیں کہ کوئی بھی شخص جس طرح کی زندگی گزار رہا ہے اس میں اس کو چین اور سکھ نہیں اطمینان نہیں ہر ایک پریشان ہے اور یہ کچھ ایسا دور دورہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنی زندگی میں नहीं نہیں ہے سکون, سکون نہیں ہے چین نہیں ہے پرسکون زندگی گزارنا ہر ایک کا مقصد اور مطلب ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوش عائش گزرے اطمینان کے ساتھ گزرے سکون کے ساتھ گزرے اور اطمینان کے ساتھ گزرے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے قبل اس کے کہ میں عیسائی مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے بہترین اور عمدہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اس میں بیان فرمایا گیا ہے اس آیت کی روشنی میں عرض کروں سمجھانے کے لیے اور تمہیدی طور پر کچھ باتیں آپ سے عرض کروں ہر شخص جو ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے ہوئے ہیں اور پرسکون زندگی کس طرح سے گزر سکتی ہے ہر ایک اپنے نقطۂ نظر اور اپنے اپنی سوچ اور اپنے زادیے کے حساب سے وہ ذرائع اختیار کیے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا ہوا ہے تجارت کر رہا ہے کسی نے تعمیراتی کمپنی قائم کی ہوئی ہے کسی نے ذراعت کا پیشہ اختیار کیا ہوا ہے فرض یہ کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی کام اختیار کیے ہوئے اور سب کا مقصد یہی ہے کہ اس کی زندگی بڑی اچھی گزرے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تجارت کر رہا ہے تجارت کرتے کرتے بڑی دولت اس کے پاس جمع ہو گئی ہے اس سے پوچھا جائے تو پتا یہی چلتا ہے کہ زندگی پرسکون نہیں گزر رہی کوئی نہ کوئی جو ہے دکھ اور کوئی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی ضرور اس کو لائے اور صنعت کار سے پوچھا جائے اس میں میلے قائم کی ہوئی ہیں مشین مشین بڑی بڑی لگائی ہوئی ہیں بھاری مشینیں لگائی ہوئی ہیں باہر سے مشینیں منگوا کر لگائی گئی ہیں اور جب پوچھتے ہیں کہ ہو بھائی کیسی گزر رہی ہیں کیسے ہو تو کوئی نہ کوئی شکایت اس کی زبان پر بھی آئی جاتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پر سکون زندگی انہیں بھی حاصل نہیں قرضے کے جتنے بھی پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں ان سے متعلق جو بھی لوگ ہیں ان سے جب گفتگو ہوتی ہے تو نتیجہ یہی سامنے آتا ہے کہ کسی کی بھی زندگی تسلی بخش اور مطمئن نہیں کسی سے ملتی جلتی بات یہ بھی جو ہے میں کروں کہ مثال کے طور پر ایک سوال کرنے والا آتا ہے اور وہ جناب روٹی کا سوال کرتا ہے اس کو روٹی دے دی جاتی ہے دوسرا سوالی ہی آتا ہے وہ جناب چاول کا سوال کر دیتا ہے چاول مانگتا ہے تیسرا آتا ہے وہ روپیہ آپ سے مانگتا ہے اب یہ ماننے والے مختلف قسم کے آئے لیکن سب کا مقصد کیا ہے پیٹ بھرنا اسی طرح سے لوگوں نے مختلف پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں کام کے نام علیحدہ علیحدہ ہیں کوئی سندکار کار رہا ہے تو کوئی تاجر کہلا رہا ہے کوئی جو ہے وہ زراعت کرنے والا کہلا رہا ہے زمار کہلا رہا ہے کھیتی باڑی کرنے والا کہلا رہا ہے نام مختلف ہیں ان پیشوں کے لیکن سب کا مقصد یہی ہے کہ کامیاب زندگی گزرے اور پرسکون زندگی گزرے لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے یہ میسر نہیں کہ سکھ کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور پریشانی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے یہ تمام سرائے جن جن سے آمدنیاں حاصل ہوتی ہیں آمدنی بھی حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود سکون پھر بھی نہیں ہوتا اب جناب ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود دولت اور سرمائے کے جمع ہو جانے کے اور سکون زندگی جو ہے وہ نہیں ہے بظاہر جو ہے بڑے مالدار اور بڑے متمول اور بڑے صاحبِ سربت بھی ہو گئے دیکھنے میں جو بڑے اچھے لباس اور بڑی اچھی رہائش کے حامل بھی ہو گئے لیکن اندرون خانہ سکون نہیں اب ایک سرمایہ کار بن گیا تجارت کر کر صنعت کپیشہ اختیار کر کر لیکن سکون اس کو کیوں نہیں اس سے بھی پوچھا جائے یا وہ خود ہی جو ہے بتلاتا ہوا سننے میں آتا ہے کہ جناب جو ہے وہ یہ غم ہے وہ غم ہے یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے کہیں جو ہے مال چوری نہ ہو جائے کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے کہیں جو ہے وہ جناب مال کا ریٹ جو ہے وہ کم نہ ہو جائے مرخ جو ہے وہ نیچے نہ گر جائیں تو کہیں یہ اندیشے ہیں کہیں جان کا خطرہ ہے کہیں مال کا جو ہے وہ خطرہ ہے کہیں جو ہے وہ قیمت کم ہونے کا جو ہے وہ رنج ہے غم ہے تو اس طرح کی صورتحال کسی نہ کسی حوالے سے ہر ایک کو جو ہے وہ لاحق اور پریشان تو یہ اس لیے کہ یہ جتنے بھی سارے ذرائع ہیں اور جتنے بھی سارے طریقے ہیں یہ بہترین اور کامیاب زندگی گزارنے کے ہم نے جو اختیار کیے ہیں یہ سب ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور قرآن کریم نے جو طریقہ بیان فرمایا کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے تو ظاہر ہے ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ وہی جو ہے درست ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا اور پرسکون زندگی اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بیان کیے ہوئے طریقے کو اپنائیں تبھی جو ہے پرسکون زندگی حاصل ہو سکتی ہے ورنہ نہیں اور یہ جی سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں اب کامیاب زندگی جو ہے وہ کس کی اور کس کو نصیب ہو سکتی ہے وہ قرآن کریم بیان پر کہ من عمل اسفاظ ہے منظکر اونسا کہ جس نے اچھے عمل کیے وہ مرد ہو یا عورت اور ہوں وہ, وہ مسلمان اس کے لیے وعدہ الہی یہ ہوا ولانخ حیات ان تجیبہ ہم اس کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے اور ولا ہم انہیں اجر دیں گے ان کا جو بھی عجر جو بھی ان کا جو ہے قلعہ ہے وہ ہم ضرور انہیں عطا فرمائیں گے بِأَحْسَنِ مَا ماں يَعْمَلُونَ ان کے اچھے اعمال کا تو کامیاب اور پرسکون زندگی انہی کی ہے کہ جو کام کامل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متی و فرما بردار اور کامل متی کس طرح سے بنا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں کامل متی اور فرما بردار بننے کے لیے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبوز فرمایا فرمایا کہ تم کس طرح سے کامل اور متی و فرما بردار بن سکتے ہو لقدی رسول اللہ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونۂ عمل موجود ہے پتہ یہ چلا کہ جب تک کامل متی و فرما بردار نہیں بنیں گے ہم اس وقت تک ہمیں پرسکون زندگی حاصل نہیں ہو سکتی ہم کتنے ہی جتن اختیار کیوں نہ کر لیں ہم کتنے ہی جو ہے اپنے طریقے کے بنائے اور اپنے جو ہے معیار کے مطابق کتنے ہی اور کیسے ہی ذرائع ہم کیوں نہ کر لیں لیکن ہمیں سکون اور اطمینان والی زندگی اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم کامل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرمردار نہیں بن جاتے تو اب یہاں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ جناب ہم نے فلاں کو دیکھا ہے کہ بڑا نمازی ہے بڑا روزہ رکھنے والا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے انہیں سکون حاصل نہیں اس کی کیا وجہ ہے یہاں یہ سننے میں آتا ہے کہ جناب میں نماز بھی پڑھتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن پھر بھی سکون نہیں میں یہ بھی پڑھتا ہوں میں قرآن کی تلازت بھی کرتا ہوں اور میں جناب صدقہ کو خیرات بھی کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود جو ہے سکون نہیں تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ نماز روزہ اور دیگر عبادات جو ہیں یہ بہت ضروری اور بڑی اہم لیکن صرف ایک دو عبادت کر لینے سے کامل متعیو فرما بندہ نہیں بن جاتا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے حج بھی کیا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کیا یہ کامل متیو فرما بردار کہلائے گا یا ہم کابل متیو فرمردار بن جائیں گے کہ نماز بھی پڑھیں روزے بھی رکھیں حج بھی کریں زکات ادا نہیں کریں تو ہم اپنے آپ کو سمجھنے لگیں کہ جناب ہم کامل متیو فرما بردار ہو گئے اور اسی لیے ہماری زبانوں پہ یہ بات آ جاتی ہے جناب میں تو میں نے روزہ بھی کوئی نہیں چھوڑا میں نے تو جو ہے وہ نماز بھی پنجوکتا پڑھی کوئی نماز میں نہیں چھوڑتا میں زکات بھی دیتا ہوں میں حج بھی کرتا ہوں یہ سب کچھ ٹھیک یہ سارے کام یہ ارکان اسلام ادا کریں نماز بھی روزہ بھی حج بھی زکوٰۃ بھی لیکن اگر سوچ سے تعلق ہو جا نہیں ختم کیا تو پھر کیا ہم قابل متی فرما بردار ہو گئے قابل متی فرما فرما بردار ایک دو جو ہے احکام کے پورا کرنے کا نام نہیں بلکہ کامل مطیع و فرما بردار وہ ہے جس کا ہر عمل اور جس کا جو ہے ہر جو ہے وہ فیل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں ہو جاتا وہ کامل مطیع و فرما بردار جو ہے نہیں کہلا سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پرسکون زندگی گزارنے کا انہی حضرات کے لیے ہے کہ جو کامل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہیں جن کی ہر ہر ادا جن کی ہر ہر حرکت اور جن کا ہر ہر سکون اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ ہو جائے وہ کامل مطیع اور فرما بردار کہلائے گا جب تک جو ہے ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے ہم کامل مطیع و فرما بردار نہیں کہلا سکتے نہیں بن سکتے اور جب تک ہم کامل مطیع اور فرما بردار نہیں بن جاتے اس وقت تک ہمیں سکون اور کامل جو ہے سکھ اور چین نصیب نہیں ہو سکتا ہے اب جناب یہاں پر یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے سنے جاتے ہیں جناب فلاں شخص جو ہے وہ تو بڑا متقب بڑا فرمردار اور بڑا پرہیزدار تو بات دراصل یہ ہے کہ کامل اور مطیع اور فرما بردار جو ہوتے ہیں ان کے اعمال ظاہری اور اعمال باطل وہ سب کے سب جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوا کرتے ہیں ہم میں سے بعض لوگوں کے یا ہمارے بعض اعمال جو ہیں اگرچہ ظاہری طور پر بڑے ٹھیک ٹھاک پنچ وقت نماز بھی ہیں ارکان دینیاں بھی جو ہے وہ ادا ہو رہے ہیں نماز روزہ روزہ حج زکات وغیرہ یہ اعمالے ظاہری ہیں جو سب کو نظر آتے ہیں اور دوسرا تعلق اعمال کا باطن سے بھی ہے باطم سے جن اعمال کا تعلق ہے وہ حلم و برز ہے وہ تقوا اور پرہیزگاری ہے وہ اخلاق حسنا ہے وہ تکبر سے دور ہونا ہے وہ غضب اور کینے اور حسط سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ وہ اعمال ہے جن کا تعلق ہے ہمارے باطن سے اگر ہمارے اعمال ظاہری ٹھیک ہیں تو ہمارے اعمال باطنی جو ہیں وہ درست نہیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں بیر دشمنی عداوت کینہ اور حسد کوٹ کود کر بھرا ہوا ہوتا ہے بظاہر جو ہے ہاتھ میں تصبیح بھی ہوتی ہے تصبیح میں تصبیر و تحلیل و تصبیح بھی ہو رہی ہے لیکن دل میں گاؤخر ہے تو ایسی تصویر کا کیا فائدہ ہوگا کہ بر زباں تصبیح و در دل گاؤخر خر چنی تصبیح کے معاً اثر کہ بظاہر جو ہے اللہ اللہ ہو رہی ہے ضرب اللہ کی لگ رہی ہے اللہ کی ضربے لگائی جا رہی ہیں لیکن دل صاف نہیں ہے دل میں جو ہے وہی کینا وہی جو ہے وہ غیظ و غضب بھرا ہوا ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے این چونی تصویر کے مانند اثر کی اس تصبیح کا کوئی اثر نہیں ہوگا جس یہ اعمال صرف ظاہری ہوں گے ان اعمال میں کوئی جو ہے اثر کوئی روحانیت کوئی نورانیت اور کوئی کیفیت اور کوئی سرور جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ جو ہے وہ دل جو ہے صاف نہ مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہوں اور جناب دل میں ہم بہت لیے ہوئے ہوں بظاہر ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو منفرد ہو کر پڑھ رہے ہو یا اقتدا میں صورت میں پڑھ رہے ہو تو پھر جو ہے ایسی نماز کا کیا اثر ہوگا اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہہ گئے کہ مسجدیں مرسیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے مسجدیں مرتیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اور صاحب حجازی نہ رہے مسجدیں جو ہیں وہ بظاہر جو ہے وہ آباد ہیں بظاہر جو ہے صفح بنی ہوئی ہیں اور لیکن پھر اس کے باوجود بھی جو ہے مسجدیں جو ہیں وہ مرثیہ خواہ ہیں کیا کہ جیسا نمازی ہونا چاہیے تھا جس توجہ اور دش جس خوشی اور خدو کے ساتھ مسجد میں نمازیں ادا ہونی چاہیے تھیں آج ہماری وہ نمازیں اس طرح کی نہیں تو ہماری نمازوں کا کیا اثر ہوگا جب ہماری باطنی کیفیت جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہو تو پھر بھی ہم کامل متیب و فرما بردار نہیں کہلا سکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ سکون اور چین کی زندگی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے اب رہی یہ بات کہ ہمیں کس نے اہل اللہ کی زندگیاں سننے اور پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ ان پر جو ہے طرح طرح کے مسائل و علام آئے بڑی بڑی مشکلوں سے وہ دو ہوئے کیسی کیسی جو ہے وہ اذیتوں میں اور تکالیف میں مبتلا ہوئے باوجود ان کے ان کا ظاہر و باطن وہ بالکل پاک اور صاف اور ستھرا باطن جو ہے وہ ظاہر سے آلہ تو آلہ ظاہر جو ہے وہ باطن سے آلہ اس کے باوجود ہم نے مشقتوں میں انہیں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہے طرح طرح کی پریشانیاں ان پر آتے ہوئے ہم نے دیکھی یہ کیا وجہ ہے تو کہاں سے پھر ان کو چین اور سکون کی زندگی جو ہے وہ حاصل ہوئی پریشان رہے جناب اور بڑے بڑے جو ہے وہ معاملات ان کے ساتھ ہوئے تو پتہ ہی چلا کہ ان کو بھی زندگی پرسکون نہیں حاصل ہوئی بات ایسی نہیں بات یہ ہے ہم نے جو ہے یہ سمجھا ہی نہیں ان نفوس قدسیہ کے حالات میں ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ نفوس قدسیہ یہ اللہ کے محبوب مقرب مطلب بندے جن پر آزمائشیں آئیں جن جن کی اطلاع ہوئی جن کو آزمایا گیا طرح طرح کے تکالیف میں وہ مبتلا کیے گئے تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں یہ وہ محبوب بندے ہیں اللہ کے کہ جن کو اس حال میں بھی کیف و مزہ آیا ہے وہ اس حال میں بھی جو ہیں کوئی تکلیف میں نہیں رہے بظاہر اہل دنیا اور ظاہر بھی جو ہیں وہ ان کے ان حالات کو دیکھ کر ضرور یہ سوچنے لگے ہوں گے لیکن اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ وہ ایسے آصف ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو مزہ ان کو اس تکالیف میں آیا ہے اگر فضر و مسیح کو بھی معلوم ہو جائے تو وہ بھی جو ہے وہ اس کی آرزو کرنے لگ جائیں گے وہ بھی یہی آرزو کریں گے اور وہی وہ بھی اسی طرح کی تمنا کریں گے اور ان کو ان ایسی صورتوں میں اور ایسے حالات میں جو مزہ اور کیفیت آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر چکے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو تیری رضا ہے وہی میری رضا بھی ہے حضرت ہارون رشید ہیں ایک وقت قبرستان کے قریب سے گزر رہے تو دیکھا کہ حضرت بہل دانا قبرستان میں بیٹھے ہوئے بڑی بے فکری کے ساتھ ہارون رشید جو خلافت کے سینکڑوں ہزاروں فکر اپنے اندر لیے ہوئے اور اپنے ذہن میں سینکڑوں ہزاروں فکر جو ہے وہ لیے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے حضرت بہل دانا کو جو دیکھا ان کے قریب گئے اور ان سے پوچھا کہ بہلو تمہیں بھی کوئی فکر ہے تو حضرت بہلول نے فرمایا کہ ہارون مجھے کہے کہ فکر مجھے کیوں کر فکر ہو جب سورج میری مرضی سے طلوع ہو رہا ہے جب سورج میری مرضی سے غروب ہو رہا ہے جب رات میری مرضی سے آ رہی ہے اور دن میری مرضی سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے کہے کہ فکر اہل اللہ کی جو گفتگو ہوتی ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کی جو گفتگو ہوتی ہے صوفیہ اکرام کی جو گفتگو ہوتی ہے متصف روانہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ اس کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اگر آج ہمارے سامنے یہ بات ہوتی تو ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے تھے یہ تو شرک کر دیا انہوں نے سورج اللہ کی مرضی سے سلو ہوتا ہے رات اللہ کی مرضی سے آتی ہے دن اللہ کی مرضی سے جاتا ہے یہ تو انہوں نے شرک کر دیا یہ تو مشرق ہو گئے یہ تو مشرق ہارون رشید کہنے لگے بہل دانا سے کہ جناب یہ آپ کی گفتگو مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ کیسے آپ نے یہ بات کہہ دی کہ آپ کی مرضی سے سورج نکلتا ہے اور آپ کی مرضی سے سورج جو ہے غروب ہوتا ہے تو حضرت بہلول نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کیا اور میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ اے میرے پروردگار جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ سورج اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے سورج اللہ کی مرضی سے غروب ہوتا ہے رات اللہ کی مرضی سے آتی ہے اور دن اللہ کی مرضی سے آتا ہے اور دن اللہ کی مرضی سے, کی مرضی سے رخصت ہوتا ہے رات اللہ کی مرضی سے رخصت ہوتی ہے تو جب میرے پروردگار کی مرضی ہے وہی میری بھی مرضی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری مرضی سے سورج نکل رہا ہے میری مرضی سے جو ہے وہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے یہ ہے الحملہ تو یہ جب اپنی مرضی فنا کر چکے ہوتے ہیں تو پھر جس حال میں بھی ہو یہ مزے میں ہوتے ہیں اور ہمارا جو حال ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم نے بغل میں اپنی مرضی کو پالا ہوا ہے ہم جو ہیں اپنی مرضی کو چاہتے ہیں ہم وہی چاہتے ہیں کہ جو ہماری مرضی ہو وہی سوچتے ہیں وہی کرتے ہیں اور ہم نے اپنی مرضی کو پیش نظر رکھا ہوا ہے تو جب کوئی ہماری ہم لوگوں کی جو یہ حالت ہے جب کوئی پریشانی ہمیں آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن یہ اہل اللہ ان کو کوئی جو ہے فکر ہی نہیں ہوتی ہے یہ ہر حال میں صابر و شاکر رہتے ہیں اس لیے ان کی زندگی دے کے کیسی پرسکون ہوتی تو کامل متی اور فرما بردار جو ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی خوش عیش ہے ان کی زندگی پرسکون پرسکون ہے ان کی زندگی جو ہے وہ تسلی بخش ہے جو اپنی مرضی کو پالے ہوئے ہیں تو پھر ان کا حال یہ ہے کہ ایک, ایک, ایک شخص نے کسی سے دریافت کی جو بڑا متمول بڑا ساتھ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں تو اس نے ایک جواب دیا کہ جناب تم مجھ سے یہ بات کیوں کرتے ہو میرے تو بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں پوتے ہیں پوتیاں ہیں اور جناب عالم یہ ہوتا ہے کہ آج کسی کو بخار ہے تو کل کسی کو زکام کسی کو نمونیا ہے تو کسی کو سر کا درد میں تو انہیں کے علاج معوالجے میں لگا رہتا ہوں خیریت تو اس کو ہو کہ جس کے ہاں کوئی نہیں ہے جس کے ہاں کچھ موجود نہیں ہے تو میں تو جو ہے وہ ان سب میں لگا رہتا ہوں خبردار آج سے جو ہے مجھے اس طرح سے مجھ سے پوچھا کہ خیریت ہے خیریت جو ہے اس کے یہاں ہو جس کے یہاں کچھ نہیں ہے, جس کے یہاں کوئی موجود نہیں تو یہ ہے حال یہ ہے صورت حال تو کامل زندگی انہی کی ہے کہ جو اللہ تبارک وطالعہ کے پورے طور پر اور اس کے رسول کے پورے طور پر مطیع و فرما بردار اللہ تبارک وطالعہ مجھے اور آپ سب کو اب اپنا اور اپنے حبیب کا کامل مطیع و فرما بردار بنائے تو آخردوانحمد اللہ رب اللہ